السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ حامیم السجدہ کا مطالعہ شروع کریں گے سورہ فسرد بھی اس کا نام ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب القصص آیاته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا و منذيرا فاعرض فهم لا يسمعون صدق الله العظیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد و بارك و سلم ربي اشرح لي صدري و يسر لي من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من اهلي امين يا رب العالمين صور حی میں سجدہ کا مطالعہ شروع کر رہے توحید عملی کے بیان کے حوالے سے یہ مکی صورتوں کا بیان جاری ہے سورہ حامی میں سجدہ کا ایک اور نام سورہ فصلت بھی ہے اس سورت میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی ہے آخرت کا تذکرہ بھی ہے پچھلی اقوام کا بیان بھی ہے اور توحید کا ایک عملی تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی طرف دعوت دی جائے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے اس کا تذکرہ بھی اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنظیل من الرحیم حامین یہ حروف مقاعات ہیں تنزیر من الرحمٰن الرحیم یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے جو انتہائی رحم فرمانے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے کتاب الفصیرت آیات و قرآن عربیہ یہ کتاب اس کی آیات واضح کی گئی ہیں قرآن عربی زبان ہے قرآن عربی زبان میں ہے لکھو می ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں ان آیات کا ایک پس منظر ہے اور وہ پس منظر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے مختلف سردار مختلف اوقات میں آتے کبھی ابو طالب کے پاس آتے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی تلقین کرتے ایک مرتبہ انہوں نے اتبا بن ربیعہ کو بھیجا بڑا سردار تھا مشرقین کا اور مشہور واقعہ ہے اور اسے پیشکش کی آ کر اور حضور علیہ السلام نے پوری بات اس کی سنی رسول اللہ علیہ السلام بہت اچھے لسنر بھی تھے سنتے بھی تھے بات کو اور پھر کلام بھی فرماتے تو یہ ڈائلگ ہوا ہے اور اتبا نے آ کے پیشکشی کی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو تو تمہیں بادشاہ بنا دے مکے کا اور سنیے گا آفر ہے حضور نے ایکسپٹ نہیں کی, کی کیونکہ تمہاری شرائط پر بادشاہ بننے کا مطلب کیا ہوگا بے تمہاری بھی ماننی پڑے گی اچھا کسی خوبصورت ترین خاتون سے نکاح کی خواہش ہے تو وہ بھی کرائے دیتے مال و دولت چاہیے تو ڈھیر لگا دیتے ہیں اور مزید کہا کہ اگر دیکھو کبھی ایسا ہو جاتا ہے کوئی جن وغیرہ بھی کسی پر آ جاتا ہے تو علاج بھی کرائے دیتے ہیں حضور علی السلام نے ساری باتیں سنی اور سنیے گا آگے اور فرمایا کہ ادبا کچھ اور کہنا ہے کہ بس جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا کہ اب سنو اب میری باری ہے یہ بھی ڈائلگ کا بڑا خوبصورت ادب حضور نے سکھایا اور پھر حضور نے قرآن سنا یہ آیات سنائی اور ایک مقام پر آ کر اتبا نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ محمد اس سے آگے نہ پڑھنا کیونکہ ہمیں پتا یعنی اس کا یہ یقین تھا کہ اگر ان کی زبان سے کوئی بد دعا نکل گئی تو لازمن ہمارے حق میں قبول ہو جائے گی اس نے چپ کرانا چاہا خاموش کرانا چاہا اس پس منظر میں یہ آیات آئی ہیں کلام کرتے پھر تھوڑی سی بات اور کریں گے انشاءاللہ کتاب الفسرت آیات یہ کتاب ہے جس کی آیات واضح کی گئی قران العربی عربی قران ہے لقوم یعلمون لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں جاننا چاہتے ہیں بشیر و نذیر بشارت دینے والا اور سنانے والا ہے یہ قران فارد اکثرهم لا يسمعون تو ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا بس وہ سنتے نہیں ہیں وقالو قلوبنا فی ا یقینت مما تدعون الیہ اور انہوں نے کہا کیا اس باتس کی طرح تم ہمیں بلاتے ہو ہمارے دل پردوں میں ہے وفی آدانا وقر اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے بئی نی کا اور ہمارے تمہارے درمیان ایک پردہ ہے فا عمل ان ننا عامل پر تم اپنا کام کرو بے شک ہم بھی اپنا کام کرنے والے ہیں مراد کیا ہے ہر دھرمی پر اترنے والے سننا ہی نہیں چاہتے हैं तो कहते हमारे कानों में بوجھ है हमारे تمہارے درمیان پردہ है बस تم نے جو کرنا ہے کل اینبی علی النا فرما دیجیے ان نما ان بشرکم یوہا الشک میں تمہاری طرح کا انسان ہوں لیکن مجھ پر وہی کی جاتی ہے ام نما اللہ حکم واحد کہ بے شک تمہارا مابود مابود واحد ہے فسطیم بس اسی کے لیے استقامت کا مظاہرہ کرو یعنی کھڑے ہو جاؤ اس کی توحید کے عقیدے پر اور اس سے بخشش, بخشش مانگو اور مشکین کے لیے تباہی بربادی ہے کون مشکین؟ لا يؤتون وہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ کافرون اور وہ آخرت کے منکر ہیں یہ مقام بھی کچھ مشکلات القرآن میں سے دو اس کی تعبیرات بیان کی گئی ہیں ایک زکت یہاں تزکیے کے مفہوم میں ہے یہ اپنے غلط عقائد کو درست کرنے کی کوشش نہیں کر رہے حالانکہ ان مشکین کے سامنے دلائل واضح طور پر آ چکے ہیں یہ اپنا تسکیاں نہیں کر رہے اپنے غلط عقائد کا اور ایک مراد دیجیے زکات ادا نہیں کرتے ان مشکین کے ہاں صدیوں پہلے آخری پیغمبر ابراہیم اور پھر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام آئے اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا سوریہ مریم کی آیت نمبر پچپن میں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ان کی نماز کیا رہ گئی تھی وہ سوریہ انفال آیت نمبر 35 میں ہم نے سمجھا تھا تالیاں بجانا سیٹیاں بجانا اگر آپ کو نقطہ یاد آ رہا ہو اور زکا کا معاملہ بالکل ان کا ختم ہو گیا تھا اس کی طرف بھی اشارہ ہے ان مشکین کے لیے تباہی اللَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةِ کہ جو زکاة نہیں دیتے وہم بالآخرتی ہم کافرون اور وہ آخرت کے منکر ہیں ان الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ بے شک جو لوگ ایمال لائے اور جنہوں نے نیک عامال کیے ان کے لئے نا ختم ہونے والا اجر ہے اگلا مقام اس حوالے سے منفرد ہے یہ قرآن حکیم میں زمین و آسمان کی تخلیق کا چھ دنوں میں ہونا یہ ذکر تو بار بار آتا ہے لیکن یہ واحد مقام ہے جہاں ان چھ دنوں کی تھوڑی سی وضاحت آئی ہے وضی سی اس کی تقسیم کا بیان آیا اور اسی کے ضمن میں ایک اعتراض کا بھی غیر مسلموں کی طرف سے اٹھتا ہے تو اہل علم نے اس کا جواب بھی دیا وہ میں اشارتاں اپ کے سامنے رکھ دوں گا انشاءاللہ قل اے نبی علی السلام فرما دیجئے انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین کیا تم انکار کرتے ہو اس اللہ کا جس نے زمین کو دو دنوں میں بنایا و تجعلون لہ اندادا اور تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو رب یہ اللہ، تمام جہانوں کا رب و جال فیح رواسی مین اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے وبارک فیح اور اس نے برکت رکھی وقہ اقوا ارباط ایام اور اس میں چار دنوں میں اس کی خوراکیں مقرر کر دی سواستا یکساں طور پر تمام سوال کرنے والوں کے لیے یعنی تمام مخلوق کے لیے اللہ نے خوب انتظام کر دیا یہاں تقسیم کیا بنی دو دنوں میں زمین کا بنایا جانا اور چار دنوں میں اس میں برکت کا رکھ دیا جانا اور خوراک مقرر کر دیا جانا دو اور چار کتنے ہو گئے جی چھے ہو گئے اب اگلے بیان پر آپ میرا پہلے میری بات کو تسلیم کیجئے گا پھر اس کی وضاحت کریں گے عام طور پر فما کا ترجمہ کیا جاتا ہے پھر وہ بھی ٹھیک ہے اور فما کا ترجمہ ایٹ دا سیم ٹائم ساتھ ساتھ کبھی کیا گیا ہے عربی کے ماہرین نے بھی اس بات کا عربی استوب کے اعتبار سے ذکر کیا تمس ثواسما ساتھ ساتھ اللہ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی وہی اور وہ ایک دھویں کی شکل میں تھا اس کی طرف بھی سائنٹیفک فیکٹس کا اشارہ کیا گیا ہے جب اس کائنات کی تخلیق کا معاملہ ہوا جو کہ اب معروف بات بگ بینگ کے حوالے سے ہے پھر وہ کروں کا الگ الگ ہونا سیپریٹ ہونا اس وقت یہ ساری کیفیت گیسز کی طرح تھی جس کو اگر دھوئیں سے تعبیر کیا جائے تو یہ موزوں ترین لفظ ہے جو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کیفیت کو بیان کر نے کے لئے ہم تو خیر تکہ لگا تے لیکن یہ اللہ کا کلام ہے ہمارا ایمان ہے اور اس کا علم علم کامل ہے اس کیفیت کے لیے لفظ دھواں استعمال کیا فقال لها اللہ نے پس اس سے کہا وللارد ایتیا توعا او کرھا اور زمین سے کہا کہ تم دونوں خوشی سے اؤ یا ناخوشی سے اب یہ اللہ کا کلام تو ہوا زمین و اسمان سے کیسے یہ متشابہات میں سے قالتا اتینا قائعين ان دونوں نے کام خوشی خوشی حاضر ہیں یہ پوری کائنات اللہ کی مسلم ہے پوری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے گڑبڑ آپ کو ہمیشہ زمین پر ہی ملے گی جہاں انسان اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہا ہے ورنہ پوری کائنات کا پرفیکٹ ڈیزائن اور اس کی اسموتھ فنکشننگ خود بتا رہی ہے کہ ایک بنانے والا اور وہی اس کو Perfectly چنانے والا ہے فقبا سما واتن <يَوْمِين> پھر اللہ نے دو دنوں میں سات آسمان بنائے کام کو وہی کر دیا اس میں جو امور ہے وہ متعین فرما دیے گئے ان کی وحی کر دی گئی تو دو دن میں کیا بنا دیے گئے جی؟ سات آسمان اب شبہ کیا آتا ہے کہ دو جمع چار جمع دو سب کو بتایا کہ جواب کیا گا آٹھ آئے گا, آٹ گا حالانکہ ایسا نہیں ہے میں بڑے اچھے جوابات اہل علم نے دیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی اس کی خوبصورت جواب دیئے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا اور اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو بنایا تو زمین کا ذکر پہلے آسمان ذکر کا پہلے آسمان کا ذکر پہلے دونوں آتے ہیں اس لیے یہ ثمہ ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ایٹ دا سیم ٹائم زمین کی تخلیق ہو رہی ہے دو دن خوراک مقرر کی جا رہی ہے چار دن دو جمع چار چھ ایٹ دا سیم ٹائم آسمان دو دن میں بنے اسی وقت میں یہ دو جمع چار دما دو آٹھ نہیں ہے یہ کل چھ دن ہی ہیں بالکل اسی طرح کی, ایک کی تعمیر ہو رہی ہے فاؤنڈیشن ڈالی جا رہی ہے تو وہ کنسیلڈ وائرنگ بھی کی جا رہی ہوتی ہے پلمبر اپنا کام کر رہا ہوتا ہے الیکٹریشن اپنا کام کر رہا ہوتا ہے پلمبر سے پوچھے کتنا ٹائم لگائے تین مہینے لگائے مثال کے طور پر ایک فلور پر الیکٹریشن سے پوچھے کتنا ٹائم لگایا تین مہینے لگائے کتنے ہو گئے تین اور تین؟ بھائی باقی فنشنگ بھی کتنا ٹائم لگا چار مہینے کتنے ہو گئے جی دس مہینے نہیں ہوئے تین مہینے میں جب پلمبر کام کر رہا تھا تو ساتھ ساتھ الیکٹریشن بھی اپنا کام کر رہا تھا تو تین جمع چھ تو نہ ہوئے نا تین مہینوں میں کام ہوا تو کہا جا سکتا ہے کہ تین جمع فنشنگ چار وہ سات مہینوں میں ہوا تو یہ جو دو جمع چار جمع دو یہ کوئی آٹھ نہیں اب آپ کہیں گے اس بحث میں کیوں جا رہے ہیں سمپلی سرف اس لیے کہ آج یہ دنیا گلوبل ہو گئی ہے اور ہمارے بچوں کے ہاتھ میں پوری دنیا ہاتھ میں آ گئی ادھر ادھر سے اعتراضات اٹھتے ہیں اگر یہ بیسٹکس بات ہمارے دل و دماغ میں موجود ہوگی تو ہم آگے بڑھ کر اس کا جواب دیں گے جو ہمارا فرض بنتا ہے دعوت دین کا یہ بھی تقاضا ہے ورنہ کوئی ایک سوال اٹھائے گا کوئی دوسرا اٹھائے گا تیسرا اٹھائے گا اور کنفیوژن کا شکار ہو کر بندہ ایمان سے ہی چلا جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے تو یہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے زمین کی تخلیق کا عمل بھی آسمان کی تخلیق کا عمل بھی ہاں زمین کا بتائے گا دو دن میں بنی ہے اور چار دن میں خوراک مقرر کی گئی دو جمع چار چھ ہیں ان چھ دنوں ہی میں دو دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا لوحا في كل سماء امرها اور ہر آسمان میں اس کے کام کی وحی کر دی گئی وزینت السماء الدنيا بمصامیھا اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے مزین کیا وحی حفاظت کا ذریعہ بھی وہی کی حفاظت کا ذریعہ تفسیر آ چکی ہے ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ مقرر کیا گیا ہے اس اللہ کے طرف سے جو غالب ہے اور علم رکھنے والا فین اعرضوا پس اگر اے نبی علیہ السلام یہ منہ موڑیں فقل انذرتکم صاعقۃ مثل الصاعقۃ عاد و ثمود تو بیشک میں تمے ڈراتا ہوں ایک چنگھاڑ زوردار آواز سے جیسے کہ چنگھاڑ سے قوم عاد و ثمود پر عذاب آیا تھا۔ اس مقام پر حضور پہنچے ہیں تلاوت کرتے کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تو عتبہ بن ربیعہ نے حضور کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا محمد خاموش ہو جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تو یقین تھا کہ ان کی زبان سے کوئی بات نکل گئی تو پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ وہ جو عتبہ بن سے ڈائیلاگ چل حضور نے پید کی بات کو مکمل سنی اور اب اللہ کے رسول نے قرآن سنایا اس آیت پر آ کر وہ کہتے ہیں خاموش خاموش محمد رک جاؤ ہم کہیں تباہ نہ ہو جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دکھتا ہمارے لیے ہے وہ بندہ مومن کھڑا ہوا ہے فرعون کے دربار میں توحید کی اصولی دعوت دے رہا دین کی اصولی دعوت پیش کر رہا ہے حضور علیہ السلام کے پاس ہی مختلف لوگ آئے حضور نے قرآن سنایا سنا قرآن سنایا قرآن کے ذریعے ہی دعوت دی ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ دعوت دین کا اولین اہم ترین ذریعہ جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہ خود قرآن حکیم کو اور یہ پورے اس ڈائلگ میں حضور نے قرآن سنایا ہے اتبا بن ربیعہ کو پچھلی قوموں کے بیان کے بعد ذکر آیا عید جا تم رسول جبکہ ان کے پاس رسول آئے ان کے, آگے سے اور ان کے پیچھے سے مراد ہر اعتبار سے پیغمبر اللہ اللہ اللہ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کر دیتا پس تم جس پیغام کے ساتھ بھیجے گئے ہو بے شک ہم اس کے انکار کرنے والے ہیں اللہ نے کے انسانوں, کو پیغمبر انسانوں کو ہی پیغمبر بنایا یہ تفصیل پہلے آ چکی ہے الارض بغیر الحق کو پھر جو قوم عاد کے لوگ تھے انہوں نے زمین میں ناحق سرکشی کی تفصیلات من اور وہ وہ لگے ہم سے زیادہ قوت میں کون ہوگا اولم ان اللہ منهم قوة کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ قوت میں ان سے بہت زیادہ ہے وہ خیال یجحدون اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے یہ قوموں کی تاریخ اللہ ہمارے سامنے رکھتا ہے ماضی قریب بھی ہمارے سامنے ہے کوئی کہتا ہے میری کرسی بڑی مضبوط ہے مجھ سے زیادہ کوئی स्ट्रांग اور مضبوط نہیں کوئی قوم کا بھی کہتی ہے کہ وی ار پاور ان دی ارتھ اور اللہ تعالی ان کا بھی بھرکس نکال دیتا ہے یہ ماضی قریب میں بھی مثال ہمارے سامنے اور قران بھی اس تاریخ کا مسل ہمارے سامنے ذکر کر رہا ہے وکانو بیااتینا یجحدون اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے فاروسلم علیم ریحان سرسن فی ایام نہ بس ہم نے بھیجی ان پر خیر سے خالی دنوں میں اور تیز ہوا لنویر تاکہ اور ان کی مدد نہیں کی جائے گی وہ اما قوم سمود ہوں اور ہم نے راستہ دکھایا بس ان لوگوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا فاخرت العذاب کانو یک تو انہیں چنگھار نے زور دار آواز نے آ پکڑا یعنی ذلت کے عذاب نے اس کی سزا میں جو وہ کیا کرتے تھے آمنوا وکانو اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور جو تقوی کے رویش اختیار کرتے تھے روزے کا حاصل بھی کیا ہے تتقون اللہ اپنے متقیم بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اور جس دن اللہ کے دشمن جہنم کی طرف ہاکے جائیں تو وہ تقسیم کر دیے جائیں گے اذا ما شہید بما یہاں تک جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو ان پر ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں گواہی دیں گی بما اس کے بدے جو امال کرتے تھے اس مقام کا ذکر پہلے بھی آیا اور چھ اعضا ہمارے وجود میں سے گواہی دیں گے سور نور کی آیت چوبیس زبان گواہی دے گی سور یاسین کی آیت نمبر پینسٹھ ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے اور اب کان آنکھ اور یہ کھا لیں بندے پریشان ہوں گے پوچھیں گے اپنی کھالوں سے وقال وہ کہیں گے جلودی اپنی کھالوں سے لما شہیتم علینا تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی کال اللہ الدی كل شہ وہ کھالے کہیں گے جواب میں اس اللہ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت دی جس نے ہر شہ کو بولنے کی صلاحیت دی وہ اولا مرغا اور اس اللہ نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا فرمایا وہ اللہ ہی اور اب اسی کی تم لوٹائے جاؤ گے کھالے بول اٹھیں گے انسان کیمروں سے پریشان بندوں سے پریشان دوسروں سے پریشان اندر کے چھ آداب بندوں کے خلاف گواہی دیں گے اللہ محاذی بنا حساب یا اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دیجئے کہا گیا کہ جانوروں کے ٹیشوز لے کر سٹوریج کی ڈیوائسز بنائی گئیں تو اگلا مرحلہ کیا رہ گیا انسان کے ٹیشوز اللہ تو اشارہ کر رہا ہے چودہ صدیوں پہلے اللہ کے لیے مشکل کیا ہے لوتھا یہ زبان کا اسی وجود کا حصہ ہے مٹی سے بنے جسم کے ایک لوتھڑے زبان کو اس نے بولنے کی آج صلاحیت دے دی وہ قتھر کو بولنے کی صلاحیت دے سکتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ باقی آزاد کو بھی صلاحیت دے اللهم احاسبنا حسابا يسرا وما كنتم تستترون اي شدا عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم او تم جو چھپاتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی نہیں دیں گے تمہارے کان اور تمہاری aankhein نہ تمہاری کھالیں ولکن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون بلکہ بات یہ تھی کہ تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بہت کچھ نہیں جانتا جو تم کرتے ہو یہ آزا کی گواہی تو انسان جھوٹ بولنا چاہیں گے تو ان کے منہ بند کر کے اب زبان اللہ کے حکم سے بولے گی یہ آزا بولیں گے یہ بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تو از خود مائکرو لیول پر بھی میرے اور آپ کے وجود میں اٹھنے والے وسوسے تک کو جانتا ہے اس کو کوئی حاجت نہیں لیکن لوگ گمان کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ کو معلوم نہیں اللہ اکبر اللہ اپنا خوف ہمیں عطا فرمائے بندے بندوں سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ کہتے ہیں سورة توبہ میں ہم نے پڑھا بس ان ان اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم واقعات مبمن ہو بس تمہارے اور تمہارے اس گمان نے جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تمہیں ہلاک کر ڈالا فأصبحتم پس تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے فإن مثول لهم پس اگر وہ صبر کریں تو بھی جہنم ان کا ٹھکانہ ہے وہ این یس تاطیبو فما محتبین اور اگر وہ معافی چاہیں بھی تو معافی قبول کیے جانے والوں میں سے نہیں ہوں گے وہاں عمل کا موقع نہیں ہے عمل کا موقع اور محلت دنیا میں ہے لَهُمْ فَزَّيِّنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اور ہم نے ان کے کچھ ہم نشیں ساتھی مقرر کر دیے تھے تو انہوں نے ان کے لیے آراستہ کر دکھایا جو ان کے آگے اور ان کے پیچھے تھا کیا مطلب برے ماحول کا معاملہ برے دوستوں کا معاملہ برائی کے کام گنا کے کام بڑے مزین کر کے شیتان دکھاتا ہے اور شیتان کی پارٹی کے لوگ منل جتیس انسانوں میں بھی جنات میں بھی ہے خوب مزے کراتے ہیں خوب مزے گناہوں کے کاموں کو مزین کر کے دکھاتے یار جلدی سے ٹکٹ لے لو کے موقع پر بڑی زبردست مووی آ رہی ہے پڑ رہا ہے جلدی سے لے لے بھائی اور فلاں کریڈٹ کارڈ یوز کرے گا تو ٹوینٹی پرسینٹ ڈسکاؤنٹ بھی تجھے مل جائے گا بکنگ میں نے کروا لی فکر کر پہنچو پہنچ اور اپنے اسکیڈول کے اندر فکس کیا ہے عام سی بات ہے نا ہمارے یہاں یہ کون ہیں وہ برے دوست کے جو برائی کو مزین کر کے دکھاتے شیطان کی پارٹی کے لوگ منل جن تھی من پوری بری ضوریت ہے کی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بہ قال ہی ملکی اما من قدخلت من قبل انس اور ان پر عذاب کی وعید یعنی درابے کا قول پورا ہو گیا ان امتوں کے بارے میں جو گزر چکی ہیں ان سے پہلے جنات اور انسانوں کی ان نمکان بے شک و خسارہ پانے والے تھے اگلی آیت وہ ہے کہ جو مشکین مکہ نے قرآن کی دعوت سے روکنے کی کوشش کی اور آج بھی دین کے دشمن قرآن سے روکنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں فرمایا وقال اللہ کفر لا تسم الحاد القرآن اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا اس قرآن کو تو سنو ہی نہ ہی اور اس کے سننے میں شور مچاؤ لقم تغلی بن تاکہ تم غالب آ سکو کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو سننا مت قرآن کو ان کو سمجھ تو آ گئی تھی جس نے قرآن سن لیا اور مان لیا تو بلال کو دیکھو بلال جان دینے کو تیار تپتی ریت پر لیٹنے کو تیار سینے پہ بھاری پتہ رکھنے کو تیار رکھوانے کو تیار خون کی الٹی بہہ جائے اس پر تیار کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں رضی اللہ تعالیٰ سید بلال خباب کو دیکھو دہتے اللہ اکبر کتنا آسان ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ہاں خباب کو دیکھو دہکتے انگاروں پر لیٹنا اس کے لیے تیار جان دینے کو تیار جسم جلتا ہے تو جلانے کو تیار جلوا دینے کو تیار کھال جل کر سیاہ ہوتی ہے تو تیار مگر خباب جو ہے وہ کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں مصعب کو دیکھو اس زمانے کو نوجوان دو سو تین سو درم کا جس کا جوڑا شام و علاق سے آتا خوشبو لگا تھا سارے مکے والوں کو پتا چلتا مصعب کا گودیر ہوا اور جب ایمان لایا تو گھر والوں نے برہنا کر کے نکال دیا نکلنا گوارا کر لیا اس نے قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں چھوڑا یہ مشرقین افزرف کر رہے تھے اور یہ تھا کردار ان صحابہ کرام کا جس نے ان کو دنگ کر کے رکھ دیا ہے مت سنو قرآن ارے قرآن سنو گے اثر ہو جائے گا ان جیسے ہو جاؤ گے اور نمبر دو سننے مت دو قرآن کے سننے میں شور پیدا کرو روکو لوگوں کو قرآن سے لال لکم تغلیب تاکہ تم غالب آؤ اس زمانے کا مشرق مانتا تھا کہ قرآن اگر کسی کے دل میں اتر گیا تو کیا سے کیا ہو جاتا ہے آج مسلمان کا اتنا ایمان ہے کہ قرآن میرے دل میں اتر گیا تو کیا سے کیا نہیں ہو جائے گا مشرق مانتا ہے اس قرآن سے انقلاب آ جاتا ہے کسی میں آج مسلمان تسلیم کر رہا ہے اس بات کو یہاں بیٹھنے والے ساتھیوں کو اللہ ہم سب کو قبول فرمائے ہم بھی کمزور ہیں اللہ ہمیں قوت عطا کرے لیکن کیا آج بحثیت مجموعی قرآن کے بارے میں یقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ قدر کی رات میں نازل کی جانے والی کتاب یہ تقدیروں کو بدل دینے والا کلام ایک اور دو کس کس طرح بہار سے جو ہے وہ فنڈنگ آتی ہے ان کے نصاب میں یہ شامل کروا دو یہ شامل کروا دو یہ شامل کروا دو خبردار قرآن شامل نہ ہو تو کلج کے نکلوا دو سولہ سال کی طرح تعلیم میں کتنا قرآن ہے ہمارے پاس کتنا قرآن علی بے نہیں آتی بہترین دنیا کی ایجوکیشن لی بے دنیا قرآن کی الف بے نہیں آتی ہے نا مقام افسوس اور فنڈنگ جہاں سے آ رہی ہیں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے بڑے ہائی افس فنڈنگ ایجنسی بیٹھی ہوتی ہیں جہاں زیادہ پیسے دیتے ہیں ہمارے اوپر والے ان کی بات مان کے ان کا سلیبس ڈالتے ہیں ان کی خواہشات کے مطابق سلیبس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں اس سے آگے کی بھی باتیں تفصیل کا زیادہ موقع نہیں ہے لیکن قرآن سے روکنے کی کوششیں تو نہیں ہو رہی قرآن سے دور اور اللہ کیا چاہتا ہے فجر قرآن ظہر قرآن اصر قرآن مغرب قرآن عشاء قرآن ہاں یا سرنو پورے رمضان میں قرآن قرآن قرآن قرآن مجموعی بات کر رہا ہوں اور اگر پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے تو کہاں کھڑے ہم لوگ خدا کریں خدا ر غور کریں اللہ کافروں کی اور دین دشمنوں کی ہمیں بتائے اور ہمیں قرآن سے مزید قرب عطا فرمائے اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اور قرآن سے جو ہے وہ محبت عطا فرمائے سیکھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے فلاں کافروں کو ضرور سخت آداب کا مزہ چکھائیں گے اور ان کے بدترین امال کا ضرور انہیں ہم بدلا دیں گے جزا نار یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ جہنم کی آگ لہم فیہا دار الخلد اور ان کے لئے ہمیشہ اور ان کے لئے اس میں ہمیشہ کا گھر ہوگا جزائم بما کانو بی آیاتنا یجحدون اس کا بدلہ جو وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے اللہم اجرنا من النار اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ سرما اب کل کیا ہوگا یہ جو جنات اور انسان غلط رویش پر رہے وہ وہاں بشارے جہنم کی آگ میں سرڑے ہوں گے اور کیا کہہ رہے ہوں گے بقال اللہ کفرو اور کہیں گے کافر اے ہمارے, رب ربنا ربنا اے ہمارے رب اولان من الجن ہمیں وہ دونوں دکھا تو دے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا جنات میں سے اور انسانوں میں سے نہ جائل تحت اقدامین تاکہ ہم ان دونوں کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں لی من السفرین تاکہ وہ انتہائی ذلیل لوگوں میں سے ہو جائے وہاں وہ ہے جل بن رہے ہوں گے دکھا تو دے اللہ جنہوں نے ہمیں گمراہ کر ڈالا گو کہ چھ مرتبہ وہ ڈائلوگ قرآن میں ہے ذکر آ چکا چھوٹے اور بڑوں کا ہر ایک ادھر جانے والا جس سے نافرمانی فرمانی کی رویش اختیار کی گمراہی پر اڑا رہا کسی دوسرے پر بلیم ڈال کر کوئی بچ نہیں سکے گا مجرم اللہ کی پکڑ سے ان اللہ اقال اور رب اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو مستقام پھر وہ اس پر ڈٹ گئے تنزل کا ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ بڑا جامع ایک مقام ہے اور یہ مقام بھی آیت 30 سے آیت 36 جس تمہر تیس کا بار بار ذکر ہوا. استاد محترم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اس منتخب نصاب میں یہ مقام بھی شامل ہے اور بڑی چوٹی کی باتیں اس مقام پر آئیں اللہ پر ایمان کی کا سب سے بڑا اظہار کیا ہے استحکام کا مظاہرہ کرنا اور اللہ کی حق کی دعوت دینے کے اعتبار سے سب سے بڑا چوٹی کا عمل کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانا صبر کرنے کے حوالے سے چوٹی کی بات کیا ہے برائی کو صرف برداشت ہی نہ کرنا اس کا جواب بھلائی سے دینا تو یہ بڑے چوٹی کے عمل اس مقام پر بیان ہو رہے ہیں ان الدین اقال اور رب اللہ بے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے تم نسقام پھر وہ اس پر ڈٹ گئے اب یہ جو لفظ استقامت ہے استاد محترم ڈاکٹر شراج صاحب بھی فرماتے ہیں اور علماء نے بھی لکھا اس استقامت میں پوری قیامت ہے ایک استقامت ہے ظاہر کی اور ایک استقامت ہے باطن کی اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا امید صرف اسی سے خوف اسی کا توکل اسی پر شکر کے جذبات سب سے بڑھ کر اس کے لیے اسی کی رضا کے لیے اس کے اجر کی امید رکھتے ہوئے مشکلات میں صبر کرنا یہ باطن کی استقامت ظاہر کی استقامت اللہ کو ماننا اللہ کی ماننا اور اب اللہ کی منوانے کی کوشش کرنا یہ توحید کے عملی ملتقات ہیں اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا یہ سورہ زمر میں آگے اطاعت اللہ کی, کی جائے دعا اللہ سے کی جائے اب آئے گا اللہ کی منوانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ دین کی دعوت کا عمل اور دین کو قائم کرنے کی جد جوہد کے لیے کھڑے ہو جاؤ وہ اگلی سورج سورج شورہ میں آئے گا اقامت دین کا تقاضا اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تو جو استحقامت کا مظاہرہ کریں تو تنزل علیہم الملائی ان پر فرشتے اترتے ہیں دنیا میں بھی اترتے ہیں پہت کے میدان میں بھی آئے تھے بدر کے میدان میں بھی آئے تھے احزاب کے موقع پر بھی آئے تھے اللہ بھیجتا رہا غزبات کے موقع پر بھی قرآن کی محفلوں پر بھی آتے ہیں بندوں کی حفاظت کے لیے بھی اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے دنیا میں بھی نزول ہوتا ہے اللہ تخافو ولا تحزنو کہتے تم خوف نہ کرو غم نہ کھاؤ واب شیرو بل التي ن تم تو اور اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نہن اولیا کو فی الحیات دنیا و ہم تمہارے ساتھی ہیں رقیق ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے پتا چلا دنیا میں بھی فرشتوں کا نزول ہوتا ہے قدر کی رات میں بھی تنزل فرشتے بھی آتے ہیں جبریل امین بھی آتے ہیں قدر کی رات میں ان کا نزول ہوتا ہے ولا کم فی ہا ماں اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے ولا کم فی ہا اور تمہارے لیے وہ سب کچھ اس میں ہوگا جو تم مانگو گے ایک تمام انسانوں کے کچھ بیسک انسٹنٹس ہیں بنیادی خواہشات ہیں کھانا ہے پینا ہے لذت کا حصول یہ بھی پورا ہوگا ہر ایک اور پھر ہر ایک کی اپنی چوائس ہے اب میں ڈشز کے نام لوں آپ کے سامنے تو پھر وہ رالٹا پکنا شروع ہو جائے گی لیکن ہر ایک کا اپنا چوائس ہے کھانے میں پینے میں پہننے میں رہن سہن میں تو جو تمہارے جی چاہیں گے وہ بھی ملے گا اور جو تم اپنی چوائس سے مانگو گے وہ بھی تمہیں آتا ہوگا یہ تو ہوا وہ جو بندے اپنی سمجھ کے مطابق مانگیں گے اور قرآن سوریہ خوف میں کہتا ہے ولادین مزید اللہ فرماتا مزید بھی ہمارے پاس وہ سوریہ خوف میں پڑھیں گے سے پارے وہ مزید کیا ہے ما لعین الراد ولا ادن السمیات ولا خطرہ بشر بخاری شریف کہ نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا نہ کبھی کسی کان نے سنا نہ کسی کے دل میں اس کا خیال بھی کبھی آیا نظول امین غفور رحیم یہ ابتدائی مہمانی ہوگی اللہ کی طرح سے جو غفور ہے بہت بخشنے والا اور رحیم انتہائی رحم فرمانے والا اللہ امنانس النت الفردوس اے اللہ ہم تج سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں ومنسن اور اس سے بہتر قول کس کا ہوگا جس نے اللہ کی طرف بلایا اور اس نے عمل کیا نے وخول من اور اس نے کہا کہ بے شک میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں بڑا پیارا مقام ہے اللہ کے نزیر سب سے پیاری بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف بلائے زبان بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی اور اسی زبان کو استعمال کر کے لوگ کروڑوں کا اربوں بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور جائز بھی بناتے ہوں گے جائز پروفیشن ہے جائز امور ہے جائز کام کاج ہے اس میں بندہ استعمال کرتا ہے زبان کو اور خوب کماتا ہے جائز ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں اس زبان کا بہترین استعمال کیا ہے وہ ہے اللہ کی طرف دعوت دینا اور آج زبان کا مطلب صرف یہ لوتھڑا نہیں ہے جی آج جتنے کمیونیکیشن کے چینلز اویلیبل ہیں جتنا میڈیم اللہ سبحان و تعالی نے پرووائڈ کر دیا جو ہمارے معاف زمیر کو بیان کرنے کے ذرائع ہیں ان سب کو ہی اس زبان کے ذیل میں داخل کیا جائے تو یہ لوتھڑا بھی ہے یہ یعنی زبان یہ بولنے کا اسٹائل یہ بولنا بھی ہے اور اس بول کر بات کو پہنچانے کے جتنے ذرائے ہیں یہ سامنے کیمرہ بھی لگا ہوا ہے وائٹ بہت سے مقامات پر لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس زبان ہی کے تسلسل میں ہیں تو اللہ نے مجھے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا بہترین استعمال کیا ہے اللہ کی طرف بلانا ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار سا فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ یہ تمہارے ہاتھ میں توپ ہو اور تو تم مکھی مارو تو بے وقوفی کی بات ہے نا توب اور مکھی مارو بےوقوفی کے بعد بھائی توپ سے نے بڑا کام کرتا ہے اتنی بڑی صلاحیتیں اللہ نے دیں بڑے کام میں استعمال کرو بڑے کام میں استعمال کرو خی من تعلم قرآن و تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہماری اولادوں کو ہمارے گھرانوں کو قبول فرمائے اللہ اس محفل میں بھی ساتھی ہیں ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے جن جن کو اللہ نے توفیق دی اللہ مزید توفیق عطا فرمائے مجھے آپ کو ہم سب کو اللہ تعالی اور آگے بڑھائے ہمارے ساتھی ہیں بس میں چاہتا ہوں کہ دل جوئی ہو جائے زائد شیپا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں زائد پر ہاتھ کھڑا کر گا بلکہ آپ کھڑے ہو جائیں بس آپ کا تھوڑا ذکر ہم کر دیں یہ ظاہر بھائی اللہ نے ان کو قبول فرمایا مائکروسافٹ کے سرٹ سرٹیفائیڈ یہ کیا کہنا چاہیے جی ہمیں ڈیولپر بھی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ اللہ نے ان کو صلاحیت دی اور اسلام تھری سکسٹی آپ اپلیکیشن استعمالی بھی کرتے ہوں گی یہ ظاہر صاحب ہیں اس کے پیچھے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ظاہر بیٹھیے اللہ کو خوش رکھے اسی طرح اللہ نے جس جس کو صلاحیت دی ہے بڑے آفرز ان کے پاس ہیں اللہ نے ان کو قبول فرمایا اور اپنی اس ایپلیکیشن پر انہوں نے بہت سارے حضرات کا بھی ڈیٹا بہت سارا ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارے اسات احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ڈیٹا استعمال ہو رہا ہے اس پر اور بھی بزرگان دین اور اسلاف کی تفاصر مولانا مودودی علی رحما کا کام ہے محتاط فلت ہاشمی صاحبہ کا کام ہے دیگر آحل علم کا بھی کام ہے ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ یہ بات جو ہے نا سب سے پیاری بات اللہ بات تو ہے کہ اللہ کے قبول ہو جائے نا دنیا قبول کر لے دنیا سرٹیفائی کر دے اور اللہ رد کر دے تو فائدہ کیا بات تو تب ہے کہ میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں تو میں تو سے راضی ہو گیا فت خلی فی عبادی وت جنتی داخل ہو جا میرے بندوں میں داخل ہو جا میری جنت میں یہ ہے اس سے پیاری بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اچھا اب ہر بندہ زمان سے بولنے والا ممکن نہیں ہے نا آج کسی کے پاس مال کے وسائل ہوں گے کسی کے پاس انٹلیکٹ ہوگی کسی کے پاس ایکسپرٹیز ہوگی کسی کے پاس آئی ٹی کیسی کے پاس پی آر ہوگی ان سب کو استعمال کر کے اللہ کے طرف دعوت دینا اللہ کی طرف دعوت دینا وہ بار بار انجمن خدام قرآن کا ذکر آ ہے قرآن اکیڈمی کا ذکر آ ہے تنظیم اسلامی کا ذکر آ رہا ہے سب اسی کام میں لگے ہوئے دعوت آگے فرمایا وعمل وعمل یہ دعوت کسی طرف نہیں ہے بھائی. کسی فرد کی طرف نہ ہو افراد میرے اور آپ کے محسن ہوں گے لیکن ہم نے اپنے استاد کی طرف دعوت نہیں دینی ہمارا کوئی مکتبہ فکر ہوگا سر آنکھوں پر ہمارے بزرگ ہوں گے سر پر دعوت مکتبے فکر کی نہیں ہوگی میں کسی جماعت میں ہوں گا سر آنکھوں پر لیکن دعوت جماعت کی طرف نہیں میرا ایک مسلک ہوگا سر آنکھوں پر دعوت مسلک کی طرف نہیں پریشان نہ ہوئیے گا دعوت اللہ کی طرف سینہ بڑا رکھے ہم سدین اسلام کے ماننے والے ہیں پونے دو ارب مسلمان زمین پر بستا ہے وہ حنفی ہے شافعی ہے مارکی ہے وہ ہمارا بھائی ہے وہ آہل الحدیث مکتب مطلب فکر سے وہ ہمارا بھائی ہے لوکلائز ہو جائے تھوڑا دیوبندی ہے بریلوی بھی آحل الحدیث ہے وہ ہمارا ساتھی ہمارا بھائی ہے دل وسیع رکھیں یہ سب سراخوں پر اختلاف سراخوں پر لیکن ہماری دعوت متفقہ امور کی طرف ہو ہماری دعوت اللہ کی طرف ہو ہماری دعوت دین کی مسلمات پر ہو ہماری دعوت دین کی طرح بلانے کے اعتبار سے ہو مثلا نماز کی دعوت دینی ہے نا اب ہاتھ کسی نے اوپر باندھا نیچے باندھا چھوڑ کر ادا کی کوئی ٹینشن نہ لے نہ دیں یہ دعوت نہیں دی آؤ رفتین کریں آؤ ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں آؤ ہاتھ اوپر باندھیں ہاؤ ہاتھ نہیں اس کی دعوت نہیں جائے دی جائے گی اور یہ کوئی میں لفاظ نہیں کر رہا ہوں شاہ ولی اللہ فرمارے رحمۃ اللہ علیہ امام غزالی فرمارے رحمۃ اللہ علیہ دعوت دین کی دی جاتی ہے مسلک ترجیح کے لیے ہوتا ہے کے لیے. کوئی کہتا ہے ہاتھ سینے پر باہر نا سرآوں پر کوئی کہتا ہے ناف سے نیچے سراخوں پر کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کر سب اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام اور ان کے صحابہ سے ثابت ہے. کوئی ایشو نہیں لیکن ہاتھ اوپر نیچے کی دعوت نہیں دی جائے گی دعوت نماز کی دی جائے گی یہ کلیئرٹی رہنی چاہیے آگے وہ امیرہ صالحہ اور اس نے عمل کیا نیک خالی دعوت ہی دعوت نہیں دینی عمل کا ثبوت بھی پیش کرنا ہے انگریزی میں ہم سب کو آتا ہے Your والی بات ہے دین میں بڑھ کر مطلوب ہے ہمارے کردار کی گواہی اللہ مجھے بھی توفیق دے آپ کو بھی دے اور بقول انگنی من المسلم اور اس سے کہا میں مسلمانوں میں سے ہوں کیا مطلب اپنے مسلک کی فرقے کی جماعت کی شخصیت کی اپنے شیخ کی اپنے بزرگ کی اپنے پیر کی اپنے استاد کی اپنے بڑوں کی نا وہ ہمارے محسن ہیں اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے لیکن اللہ نے تو اللہ اکبر اللہ نے تو اپنے دین کا نام اپنے پیغمبر کے نام پر بھی نہیں رکھا ہے دنیا نے بنائے کرسچینٹی شخصیت پر نام ہے جڈائیزم شخصیت پر نام ہے یہ سنو اللہ کے دین کا نام بھی کسی شخصیت پر نہیں ہے طرز عمل پر ہے اسلام جو اب ہمیں محمد و رسول اللہ پہنچا گئے وہ ہمارے سب سے بڑے محسن اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ ولی وسلم لیکن نکتہ کیا ہے نکتا یہ ہے بھائی کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں تو اپنی جماعت کی نہیں اپنے فرقے کی نہیں اپنے مسلک کی نہیں اپنے شیخ کی نہیں اپنے بزرگ کی نہیں اپنے استاد کی نہیں اپنے بڑے کی نہیں اسلام کی دعوت دینی اور دوسرا کیا ہے بھائی میں بھی مسلمان ہوں میں اگر آپ کو دعوت دے رہا ہوں تو میں کوئی پھنے خوانہ سمجھ رہا اپنے آپ کو میں کوئی ترم خان ہی بن گیا ہوں میں بھی مسلمان اور تیسرا کیا ہے آج سی بھائی میں بھی اللہ کا بندہ ہوں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں چار کتابیں پڑھ کر کوئی میری کھوپڑی میں خناس نہیں آگے کہ میں کچھ بن گیا ہوں نا, نا. وقال اننی من اور وہ کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں بہت پیارا کتاب چاہ ہے اس حوالے سے استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دعوت اللہ اور دلچسپ بات ہے فیصلہ باد میں ایک آہل الحدیث حضرات کے مدرسے میں یہ خطاب تھا اور ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ بھائی سنت بہت ساری حضور کی علیہ السلام بعض سنتوں میں علمی اختلاف ہے کہ یہ زیادہ افضل ہے کہ وہ زیادہ افضل تیئس برس کی سنت جس میں کسی مکتب فکر کا کوئی اختلاف نہیں وہ کون سی سنت ہے وہ دعوت اللّہ کی سنت ہے اور اس امت کو اسی کام کے لیے کھڑا کیا گیا ہے اور ارض کر چکے ہیں امتی وہی امتی کہلانے کا مستحق ہے امتی وہی امتی کہلانے کا مستحق ہے جو اس دعوت دین کے عمل میں اپنا حصہ ڈال رہا ہو جان لگائیں وقت لگائیں صلاحیت لگائیں اور میں تو گزارش کروں اپنی اولاد کو لگائیں اپنی اولاد کو لگائیں صحیح جگہ لگائیں بڑی جگہ لگائیں چھوٹا نہ سوچیں دو چالا کما لیں گے چھوٹی سی بات ہے جنت کمائیں گے سب سے بڑی بات ماں باپ کے لیے جنت کمانے کا ذریعہ بنیں گے سب سے بڑی بات بڑا سوچیں جب امت میں کچھ لوگ بڑا سوچیں گے تو یہ امت بہت بڑی امت ہے بہت بڑا کام کرے گی انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اب اسی دعوت دین کے تسلسل میں ایک ادب ولا تصور حسنت وال اور برابر نہیں نیکی اور بدی جیسا ایسا کہ گہرا دوست ہو دعوت دین کے عمل میں یہ بہت ٹیمپرمنٹ چاہیے, چاہیے لوگوں کی گالیاں بھی معاف کیجیے گا سننی پڑیں گی لوگوں نے کیا کچھ پیغمبروں کو نہیں کہا ہماری کیا لیکن کبھی کچھ سننے کو ملے تو اللہ کا شکر کرے کہ نبیوں سے نسبت قائم ہو رہی ہے کہ مجھے اللہ کی بات کرنے کی وجہ سے کچھ سننے کو مل رہا ہے اللہ اکبر لیکن برائی کا جواب بھلائی سے دو ہے مشکل آگے سے قرار ہے لیکن جب تم برائی کا جواب بھلائی سے دو گے ریٹیلیشن میں ریٹیلیٹ نہیں کرو گے پھول پیش کرو گے دعا پیش کرو گے اچھا عمل کرو گے بھلا عمل کرو گے اس سے سلوک کرو گے اللہ کی گارنٹی ہے تمہارا دشمن بھی گہرا دوست بن جائے گا یہ عام معاملات میں بھی ہوگا خاندانوں میں دوستوں میں بھی دعوت دین کے عمل میں تو زیادہ یہ مطلوب ہے لیکن ہے مشکل کام اس لیے آگے فرمایا وما القاں اللہ ددینہ صبر اور یہ سعادت ان کو ملتی ہے جنہوں نے صبر کیا وماق عظیم اور یہ سعادت انہیں ملے گی جو بہت بڑے نصیب والے ہیں یاد آیا قانون کا واقعہ اس کی شان و شوکت کو دیکھ کر جاؤ حشمت کو دیکھ کر ہٹو بچوں کی سدائیں دیکھ کر دنیا برسوں کی رال ٹپکی تھی یاد آیا سوریہ قصص کا آٹھواں رکو کیا کہا انہوں نے بڑے نصیبوں والا ہے اللہ کس کو نصیب والا کہتا ہے جو دعوت دین کا کام کرے جس کا عمل میں نیک ہو جس میں آجزی بھی ہو جس میں اچھے کردار بھی ہو جو برائی کا جواب بھلائی سے دے ڈٹا رہے اس کو اللہ کہتا ہے یہ نصیب و والا ہے یہ نصیب و والا ہے یہ میرے اور آپ کے رب کا کلام ہے وہ دنیا پرستوں کا کلام تھا بڑے نصیبوں والا ہے اور برباد ہو گیا کارون تو ان کو بھی سمجھ آ گئی یہ رب کا کلام ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ہے نصیب و والا ہاں بڑا جڑا ہوا یہ پورا کلام آپس میں مربوط کلام ہے کیا خیال ہے شیتان خوش ہوگا لوگ دعوت کا کام کریں شیطان خوش ہوگا لوگ اتنے اچھے کردار کا مظاہرہ کریں اب وہ افسائے گا کیا افسائے گا دیکھو تم نے اس کو اللہ کی طرف بلایا اس نے پلٹ کا دو جملے سنا دیئے. تم نے اس کے پیسے کھائے ہوئے ہاں؟ چوریاں پہن رکھی ہیں تم بھی سناو آگے یہ اسٹائے گی اور تم کم تھوڑی ہو کسی سے تم نے چوریاں پہن رکھی بس تم نے اب ہم نے سنا دی اس کے بعد دین کی دعوت کا کام نہیں ہو سکتا اللہ کیا فرماتا ہے وہ ان ما ضونی اور اگر تمہیں شیتان کی طرف سے کوئی چوک لگ جائے بس بس آ جائے چوک لگے بھڑکانے کی کوشش کرے اکسانے کی کوشش کرے بس سعید بس اللہ کی پناہ لے لو شیطان تو برخلہ گا اور بچائے گا کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی سمجھے کہ میں اپنے بل بوتے پر بچ جاؤں گا تو تلبی سے ابلیس پڑے اپنے جوزی کی رحمت اللہ علیہ تلبی سے ابلیس بڑی زبردست کتاب ہے بڑے بڑوں کو اس مردود نے گمراہ کر ڈالا اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے ہم نہیں مقابلہ کر سکتے اپنے بل بوتے پر اللہ ہی سے دعا من شیطان پھر ہم نے پڑھا سور منائد نائنٹی سیون نائنٹی میں ربھی کا مین ہمیں اس بات سے کہ وہ میرے قریب بھی ہیں اللہ سے مانگا جائے بڑی پیاری کسی نے مثال دی ایک شخص اپنے گھر سے نکلا باہر سڑک پر دیکھا بہت بڑا کتا کڑا ہوا ہے اب جو بھی جرمن شیپرڈ ہو پتا نہیں جو بھی آپ اپنے دماغ میں لے آئے وہ بڑا کھڑا ہوا ہے زبان لٹکی ہوئی آنکھوں میں خون اترا ہوا کیا کریں گے آپ جھپٹ سکتے ہیں اس پر جان نکل جائے گی ہماری بھاگیں تو وہ جھپٹ لے گا کیا کریں آدمی پھر دیکھتے ہیں دائیں میں کوئی تو ہو اب کسی کو دیکھتے وہ اس کو ایسے دیکھ رہے کہ وہ اس کا ہے آپ کہتے ہیں بھائی اس کو دور کر یہاں سے وہ ایک سیٹی مارتا ہے دماطا وہ چلا جاتا ہمارے بس میں نہیں تھا کہ مقابلہ کر سکے جس کا تھا اسے سیٹی بجائی نکل لیا شیتان کو پیدا کس نے کیا اللہ کی اجازت کے بغیر وہ مردود کچھ واپس بلا لے میرے بس میں نہیں کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں فسٹ عیز اللہ کی پناہ لے لو ابن ہوں سمی علیم بشک اللہ خوب سننے والا خوب علم رکھنے والا ہے ومن یہ ہے جو سات آیات مکمل ہوئی باقی منتخب نصاب ساد محترم رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر سر صاحب نے بیان فرمایا اس میں بہت مضامین آپ کو اس تعلق سے تفصیل سے انشاءاللہ ملیں گے اللہ کی قدرتوں کا بیان پھر آئے سجدہ بھی آ رہی ہے انشاءاللہ شاء اللہ ومین آیات نہ قمر اور اللہ کی نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند لا تس جد ولا للقمر تم نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو اللہ کو سجدہ کرو اللہ خلق جس اللہ نے ان سب کو پیدا کیا انکن تم ہوتا اگر تم عبادت کرنے والے ہو اگر اگر یہ تو کیا فرق پڑتا ہے جو فرشتے آپ کے رب کے نزدیک ہیں وہ رات دن اللہ کی تصبیح کرتے ہیں اور وہ اس میں کوئی سستی نہیں کرتے سجدہ ہے سجدہ ادا کر لیجئے گا